السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے محمد آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا علیہ ابراہیمہ کا حمی دو اللہ عمارک محمد والا آل محمد کمابار تالا ابراہیم والا آلراہیم کا حمی روم اماں بالو من مینشی تانجی بسم اللہ رحمان نو مومی ہوم کو لائق اللہ احکم الحاکمین کی وہ ذات اقدس و اتھر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان اور خیر الامم مسلمان بننے کا شرف آتا فرمایا ہے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 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے انعقاد پہ اس کے منتظمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ انہیں اور زیادہ اپنے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے محنت اور کابش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین <تصفيق> آپ <آمین> نے <تصفيق> میرے قابل قدر بھائی زینت القرا حضرت اللہ تاری محمد ابراہیم جوناگڑی حافظ اللہ کا ایمان افروز بیان سنا ہے جس میں وہ اسلام کی پاکیزہ دعوت آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کے پیغام کو سمجھنے اور اس کی روح کو اپناتے ہوئے حقیقی اور سچا پکا مسلمان بنا دے آمین میرے بھائیوں ہم اسلام کا نام لیتے ہیں ایمان کا دعوی کرتے ہیں محبوبے کی سے عقیدت و محبت کا دم بتتے ہیں ساکیے کوثر شاف محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان وہی بنتا ہے جسے کلمہ طیبہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو اور کلمہ طیبہ کے دو اجزا ہیں پہلا جو اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے پہلے حصے میں یہ سبق دیا گیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور دوسرے حصے میں یہ پیغام دیا گیا کہ اطاعت کے لائق محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پوری اسلامی تعلیمات کا مرکز و محور نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اگر راج ہے تو اللہ تعالی کا اور رواج ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پس یہی اسلام کی دعوت ہے یہی اسلام کا پیغام ہے جو اس کو سمجھ لیتا ہے وہ مسلمان بنتا ہے مومن بنتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں مشرقین مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ نعوذ باللہ بلّہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بہت سے مذاہب کے ماننے والوں کا اپنے اپنے اوتار کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے جبکہ اسلام ان ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ارشاد باری تعالی اللہ تعلئے اللہ یق اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں وہ اللہ ہے اللہ بے نیاد ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ ہی کوئی اس کی ہمسری والا ہے نہ وہ کسی کی ذات کا حصہ ہے اور نہ کوئی اس کی ذات کا حصہ ہے اللہ اتنا خوبصورت خوب روپ ماں کمال اور صاحب جمال ہے کہ کوئی اور اس کی ذات کا حصہ بن ہی نہیں سکتا اور اگر بفرض محال بن کے دنیا میں آ جائے تو اسے دیکھ کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا حضرت موسا علیہ السلام کو کوہ دور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا سوچنے لگے جس کی آواز اتنی سریلی رسیلی دلکش اور دل نشین ہے اس کی ذات کتنی حسین و جمیل ہوگی عرض کرنے لگے پروردگار مجھے اپنی زیارت کروائیے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں جواب ملا موسا اس فانی دنیا میں فانی وجود اور فانی آنکھوں کے ساتھ کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا ہاں تمہارے احساسات ساتھ جذبات قابل قدر ہیں اس لیے جس پہاڑ پہ کھڑے ہو اس کے دوسرے حصے پہ اپنی نگاہ مرکوز رکھو میں اس پہ اپنے جلال و جمال کی چاند کرنے ڈالتا ہوں اگر یہ برداشت کر گیا تو آپ ہی مجھے دیکھ سکیں گے ارشاد مقرہ وقت اور مقررہ جگہ پر آئے ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو عرض گزار ہوئے پردیگار مجھے اپنا آپ دکھائیے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہاں اس پہاڑ طرف دیکھو میں نا مومنی جب ان کے رب نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی تو اسے رضا رضا کر ڈالا علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے اور بے ہوش ہو گئے جب افاقہ ہوا تو عرض کرنے لگے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے میں نے جو آپ سے درخواست کی تھی اس کی بابت آپ کے حضور قائب ہوتا ہوں اور دل و جان سے آپ پہ ایمان لانے والا ہوں ہاں ایک وقت آئے گا جب انسانوں کو حقیقی وجود ملیں گے حقیقی آنکھیں ملیں گی اور وہ اپنے حقیقی مقام پہ پہنچیں گے اور وہ مقام جنت ہے جس کا راستہ دکھانے کے لیے میرے ان بھائیوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا میرے بھائی قاری ابراہیم جوناگڑی سید عامر نجیب اور دیگر علماء کرام آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے آئے اور آپ ذوق اور شوق کے ساتھ سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں جب وہ اپنے حقیقی مقام جنت پہ پہنچ جائیں گے اللہ ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں داخل فرما دے جائیں گے انشاءاللہ شاء اگر یہ لوگ اسی طرح آپ کو دین کی دعوت دیتے رہے اور آپ ان کی دعوت پہ لبے کہتے ہوئے آتے رہے تو ان شاء اللہ لذیذ وہ مقام آپ کو ضرور حاصل ہوگا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ ان سے پوچھے گے جنتیوں کچھ اور بھی چاہوں وہ حیران ہوں گے اور ارض کریں گے الم تو بئ وجوہ نو الم تخل جنو ولم تو نچین من سے زیادہ ہم اور کیا مہانگ سکتے ہیں کیا خواہش کر سکتے ہیں کیا آپ نے ہمارے چہروں کو تر و تازہ نہیں کر دیا کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا ان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے رخ انور سے نقاب گے انہیں اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا جاؤ اللہ کی ذات کی زیارت کریں گے تو جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے اللہ اکیلا ہے کوئی اس کی ذات کا حصہ نہیں اگر کسی اور کو اس کی ذات کا حصہ مانا جائے تو پھر اس کے راج میں شراکت داری کا راستہ کھل جاتا ہے وہ صفات میں یکتا قرآن اور حدیث میں اللہ تعالی کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ ان صفات میں بے مثال کوئی ان صفات کا حامل نہیں ہے ارشاد باری تعالیٰ اللہ ایسا کم اس لیے ہی وہ سمیع البسی کچھ جیسا کوئی نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اللہ کی صرف دو سفتوں کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اللہ کا سننا اور دیکھنا دنوں ہفتوں مہینوں سالوں صدیوں تک محدود نہیں بلکہ وہ ازل سے سن اور دیکھ رہا ہے اور ابد تک سنتا اور دیکھتا رہے گا سنتا تو انسان بھی ہے لیکن انسان اور رحمان کے سننے میں بڑا فرق ہے اگر انسان ایک آدمی کی بات سن رہا ہوں اور درمیان میں دوسرا بھی بولنا شروع کر دے تو پریشان ہو جاتا ہے سے کہتا بھائی خاموش ہو پہلے مجھے اس کی بات سن لینے دے پھر تیری سنو گا یہ بھی بولتا رہا تو بھی بولتا رہا نہ اس کی سن پاؤں گا نہ تیری سن پاؤں گا عجب کے رحمان کے سننے کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں انسان اس سے دعائیں کرتے ہیں اور وہ ان سب کی دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے خربوں خربوں کی تعداد میں اسی وقت حیوان بھی اس کے حضور التجائے کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی التجاؤں کو بھی سن رہا ہوتا ہے ان سے بھی کہیں زیادہ تعداد میں پرندے اس کے حضور فریادیں کر رہے ہوتے ہیں اب وہ اسی وقت ان کی فریادوں کو بھی سن رہا ہوتا ہے حشرات لرض کیڑے مکوڑے برو باہر کی تمام مخلوقات اس کے حضور درخواست سے پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی وقت ان سب کی درخواستوں کو سن رہا ہوتا ہے نہ تو اسے کسی کی بات سننے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے اور نہ کسی کی درخواست پر فیصلہ کرنے میں اس سے کوئی غلطی سر اسے سننا کہتے ہیں دیکھتا تو انسان بھی لیکن انسان اور رحمان کے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق انسان کی حد نگاہ زیادہ سے زیادہ چاند پر تک دیوار آئل ہو جائے تو وہیں رک جاتی ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا اور آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا جب انسان آگے دیکھ رہا ہو وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا دائیں جانب دیکھ رہا ہو بائیں جانب نہیں دیکھ سکتا اوپر دیکھ رہا ہو نیچے نہیں دیکھ سکتا ایک چیز کو دیکھ رہا ہو تو تسلی سے دوسری چیز کو نہیں دیکھ سکتا جب کے رحمان کے دیکھنے کا یہ عالم کہ فوق سماؤ سے لے کر تحت سرا تک ہر چیز روزے روشن کی طرح اس کے سامنے واضح اور ایا ہوتی ہے نہ تو اسے کوئی چیز دیکھنے میں دشواری پیش آتی ہے اور نہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے اسے غلطی ہوتی ہے اس کو دیکھنا کہتے ہیں اور اللہ کی صفات اتنی زیادہ ہے اور میں میں بنا دیے جائیں دریا اور سمندر سیاہی بنا دیے جائیں سات سمندر اور بھی سیاہی مہیا کر دیں کل میں ٹوٹ جائیں گی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی صفات کا احاطہ ہاں، نہیں ہو سکے گا اور ننانوے صفات تو اللہ کی اتنی پیاری ہے اتنی پاکیزہ ہے نبی کریم نے فرمایا ان ساتم وتے تاحد داخل اللہ تعالیٰ کی 99 ایک کم سو ایسی صفات ہیں جو انہیں یاد کرتا ہے جو انہیں کرتا ہے جو ان کا ورد کرتا ہے جو انہیں بار بار پڑھتا ہے جو انہیں ہرز جان بناتا ہے وہ یقینی طور پہ جنت کا مستحق قرار پاتا ہے اللہ کے صفات میں یکتا اس جیسی صفات والا کوئی اور نہیں اگر یہ بات آدمی سمجھ لے نا تو شیر کے خلاف اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے شیر کے قریب نہیں جاتا آج لوگوں کو یہی باتیں کہہ کے گمراہ کیا جاتا ہے کہ اگر بڑے آدمی تک پہنچنا ہو تو اس کے ماتحت لوگوں سے راہ و رسم بڑھانے پڑتے کچھ اللہ سے دربو. کس کی مثال کس کے ساتھ وہ انسان جو بے بس اور بے کس ہے جو قدم قدم پہ دوسروں کا محتاج ہے اور اس کی مثال رحمان کے ساتھ دے رہے ہو وہ رحمان اور جس کی قدرت کا عالم ہے فرما مامام رہو را دن اکو لہو ان اس کا معاملہ تو یہ ہے اچھا وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ ذات میں اکیلا کوئی اس کی ذات کا حصہ نہیں کہ اس کی عبادت کا سوچا جائے وہ صفات میں یکتا کچھ ایسی صفات والا بھی اور کوئی نہیں کسی غیر کو اس کے راج میں شریک کرنے کی ضرورت محسوس ہو اور وہ عبادت میں لا شریک ہے ہم انسان ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا ایسی جگہ پہ جہاں کسی کی آمد و رفت ممکن نہیں وہاں چار مہینے تک پانی کی صورت میں رکھ کے اسے لوتڑا بوٹی بنایا ڈھانچہ تخلیق کیا پھر دروازے کی جگہ منہ لگایا کھڑکیوں کی جگہ پہ کان لگائے تو اس میں سواد کے آلے نسر کر دیے روشن دانوں کی جگہ آنکھیں لگائیں میں دیکھنے کے لیے دور بینیں فر کر دی اور چھت کی جگہ کھوپڑی بنائی اس کے نیچے اکل و के کے خزانے رکھ دیے کاش انسان اس عکل سے کام بھی لے لے کہنے والا کہتا ہے اپنے ہی من میں ڈوب کر جا سراوے زندگی اگر میرا نہیں بنتا نہ بن خدا اپنا تو بن ہاتھ یہ کس نے دیے اللہ نے آخیں کس نے دی اللہ نے زبان کس نے دی اللہ نے پشانی کس نے دی اللہ نے جو ہاتھ اللہ نے دیے غیر کے سامنے پھیلاتے ہیں وہ آنکھیں جو اللہ نے دی غیر کے سامنے رولاتے ہوئے وہ زبان جو اللہ نے دی غیر کے سامنے ہلاتے ہوئے وہ پشانی جو اللہ نے دی غیر کے سامنے جھکاتے ہوئے اور تیرا زمین تجھے ملامت نہیں کرتا اپنے ہی من میں ڈوب کر جا سراغ زندگی اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اب خدا اپنا تو بن پانی پانی کر گئی مجھے آرف کیجیے باتھا جب تیر کے آگے نہ تن تیرا نم پانی کا کترا تھا اس نے تجھے قدرت کا شاہکار بنایا فرمایا والا کد خلک من انسان سما جال نا فتن سما خلک نتن فخ لک نالا تن فخ لک نل مزگتا فخ سلام لہما سمن شاہو کلک نا خر فتح بارہ کلہ ہو سن خال کی ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا پھر ہم نے اسے ایک ٹھہرنے کی جگہ میں رکھا اسے نطفے سے لوتھڑا بنایا لوتھڑے سے بوٹی بنائی بوٹیوں کو ہڈیوں کے کالم میں ڈھالا پھر ہڈیوں پہ روش چڑھایا اور جب وہ دنیا پہ آیا تو ایک عجیب چیز بن چکا تھا پتہ بارک اللہ احسن آسن کی وہ اچھا پیدا کرنے والا اللہ بڑی برکتوں والا ہے وہ کیا تجھے اس سے نہیں ملتا تو غیروں سے مانگنے کے لیے جانا پھر جب دنیا میں آیا تو زمین کو اس کے لیے بچھونا بنا دیا آسمان کو چھت بنا دیا آسمان سے بارش نازل کر کے زمین سے انواؤ اور اسام کی فصلیں اور باغات پیدا کر کے اسے پھلوں کا رزق مہیا کیا پیدا کرنے میں کسی اور کا عمل دخل نہیں اسباب زندگی مہیا کرنے میں کسی اور کا عمل دخل نہیں میرے بھائی پھر اس کے راج میں شریک ہونے کا کسی کو کیسے حق آسل ہو جائے قرآن یہی دعوت فکر دیتا ہے یا ایہا ناسو بدو ربکم اللذی خلقکم والذینا من قبلکم لالکم تتکون اللذی جال لکم الارض فراشا وسمع بنا ون تم کا لمحو اے لوگ سراب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جنہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا آسمان کو چھت بنایا آسمان سے بارش نازل کر کے زمین سے انواؤ اور شام کے پھل پیدا کر کے تمہیں رزق مہیا کیا اور جب جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا وہ اکیلا ہے تو اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو یہی سبق تورات میں دیا گیا انجیل میں دیا گیا زبور میں دیا گیا قرآن میں دیا گیا قرآن کی ایک سو چودہ کوئی سورت ایسی نہیں پڑھایا میں سے ایک سورت ایسی ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب کے نام نامی اس میں گرامی سے موسوم کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلے کو اس طرح اجاگر کیا فالمن مشکل کش نہیں کوئی بیڑیاں بنانے والا <سلام> نہیں کوئی فریادیں سننے والا نہیں کوئی زمین کا فرش بچھانے والا نہیں کوئی آسمان کی چھت بنانے والا نہیں کوئی سورج چار ستاروں کے پھل جلانے والا نہیں اور کوئی دریا بہانے والا نہیں اور کوئی فصلیں اگانے والا نہیں ہاں کوئی رزق مہیا کرنے والا نہیں الا سوائے ایک اللہ کے اور یہی بات حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام جیسے جلیل القدر نے اپنی اپنی قوموں کو سمجھائی اور یہی بات ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا سفا پہاڑی سے آغاز کرتے ہوئے لوگوں کو ذہن نشین کروائی اور پھر جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی زبان مبارک پہ یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ کر تمام آسمانی کتابوں کا سبق یہ تمام انبیاء کا پیغام یہ لا الہ اللہ کو مان لینا کافی نہیں بلکہ غیر اللہ کی نفی کر کے اللہ پر ایمان لانا یہ ضروری ہے غیر اللہ کی نفی نہ کی جائے تو ایمان فائدہ نہیں دیتا یہی بات تمام کتابوں میں سمجھائی گئی تمام امبیا نے سمجھائی مولانا حالی فرماتے ہیں حیضات واحد عبادت کے لائق دل اور زبان کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار حدمت کے لائق لگاؤ تو لاوا اپنی اسے لگاؤ جھکاؤ تو سار اس کے آگے چھکاؤ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی کی محبت کا سداتم پھرو تم اسی کے غذب سے ڈرو گھر ڈرو تم اسی کی طلب میں مروگر مرو تم ہے شرکت سے اس کی خدائی اور نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی باقی سب مخلوق وہ خالق باقی سب مملوق وہ مالک باقی سب مخلوق وہ رازق باقی سب کھاتے ہیں وہ پلاتا ہے باقی سب پیتے ہیں وہ پلاتا ہے باقی سب پہنتے ہیں وہ پہناتا ہے باقی سب سوتے ہیں وہ سلاتا ہے باقی سب منگتے ہیں اور وہ سب حاجت مند ہے اور وہ حاجت روا ہے باقی سب مشکلات کا شکار ہے وہ مشکل خوشاہ ہے باقی سب گدا ہے اور صرف وہی بادشاہ انتم الفقراء اللہ ولی راج ہے کس کا اللہ ہے رسول اللہ کا عبادت اللہ کی کرنی ہے طریقہ کس کا اپنانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لینا کافی نہیں روزے رکھ لینا کافی نہیں زکات دے دینا کافی نہیں حج عمرہ کر لینا کافی نہیں بلکہ یہ ساری عبادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. ضروری ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ فلاں بزرگ نے پڑھی ہے روزے رکھتا ہے فلاں بزرگ نے رکھے ہیں آج کرتا ہے فلاں بزرگ نے کیا ہے نیٹیاں کرتا ہے فلاں بزرگ نے کی ہیں عبادات میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے فلاں بزرگ نے کیے اللہ کہتا ہے کرتا رہے نمازیں پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے ہج عمرے کرتا رہے عبادات مجھے تیری عبادات سے کوئی سروکار نہیں میرا تیری عبادات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کیونکہ میرے راج میں رواج میرے رسول کا چلتا ہے تو میری رضا تو اس نماز میں حاصل ہوگی میری رضا تو زکات میں حاصل ہوگی میری رضا تو اس حج عمرے میں حاصل ہوگی میری رضا تو اس عبادت میں حاصل ہوگی جو میرے رسول کے رواج طریقے اور سنت کے مطابق ہو کسی بڑے کی نقل کرتے ہوئے عبادات کرتے رہیں اللہ کی رضا اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکے گی اللہ کی رضا اللہ کی محبت اسی وقت حاصل ہوگی اور جب اس کے رات کو مانتے ہوئے اس کے رسول کے رواج کو اختیار کیا جائے جب کوئی رسول کے رواج کو اختیار کرتا ہے آپ کی سنت کو اپناتا ہے آپ کے طریقے پہ چلتا ہے تو پھر اس کے عمل کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے اور خود اس کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں کو کنتم تو ہپون اللہ فتح صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا نام لینے والوں ایمان کا دعوی کرنے والوں اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ واضح کر دیں آگا فرما کہ اگر تم اللہ کی محبت اللہ کا پیار اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی چاہتے ہو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میری دبا کرو میری تابع داری کرو میری فرما برداری کرو اور میرے نقشے قدم پہ چلو اگر تم میری پیروی کرو گے تو یوہ کو ملا اللہ کے محب بننا چاہتے تھے اللہ ایک درجہ آگے بڑھ کے تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ابھی حضرت یوم گری صاحب ان کا تذکرہ کر رہے تھے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے پیشے نظر رکھتے سید نہ عمر فاروق رضی اللہ خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لیے حضر اسود کے پاس آئے بڑا پیارا بڑا پاکیزہ بڑی محبت اور پیار کرنے والا پتھر اللہ ہمیں اس پتھر کو بار بار چومنے اور اس کا استعلام کرنے کی توفیق عطا فرما ایسا پیارا ہے آپ نے فرمایا جب قیامت والا دن ہوگا اللہ اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی آنکھیں ہوں گی وہ دیکھ رہا ہوگا اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بول رہا ہوگا اور اپنا استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا اللہ یہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آیا اس نے محبت اور پیار سے میرا استعلام کیا تھا حضر اسمد کے پاس گئے اتنا پیارا پتھر اتنی محبت اور پیار کرنے والا جو اسے چومتا ہے آٹومیٹک طور پہ اس کے گناہ اس کے جسم سے نکال کے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے آپ نے فرمایا جب حاضر اسود کی آمد تو دنیا میں آیا تھا اس سے زیادہ سفید تھا بنی آدم پھر بنو آدم کی خطاؤں نے اسے کر ڈالا اتنا پیارا پتھر حاضر اسود کو بوسا دینے کے لیے آئے تو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ما وی لالم ان کا جار لا, لا تجر و نفا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع کسی کو دے سکتا ہے ولا ولا انی صلی اللہ علیہ وسلم ابالا کا ما کبال تو کا اگر میں نے چوم رہا ہوں کہ تجھے آم نا کے لال نے چوما ہے پتا تھا کہ اللہ کے یہاں اسی عبادت کی قدر و منزلت ہوتی ہے جو رسول کے روا رسول کے طریقے رسول کی سنت کے مطابق ہو اسی وجہ سے ہمارے اسلاف, ہمارے بڑے اللہ ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پیش نظر رکھتے مسجد نبی کا سین کھچا کھچ بھرا ہوا ہے باہر سے آنے والے لوگ جگہ کی تلاش میں سر گرداں پھر رہے ہیں آپ خود باشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے لوگوں کو ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھا تو فرمایا بیٹھ جاؤ جو جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نمس سے داخل ہو رہے تھے نبی کا فرمان سن لیا اب وہیں بیٹھ گئے جہاں جوتے یہ ہمت نہ ہوئی کہ باہر والا قدم اندر یا اندر والا قدم باہر کرسکیں آپ نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ عبداللہ تو دروازے کی تحلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا تعالی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ بن مسعود آگے آؤ آپ کا حکم ملا تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس جگہ کو چھوڑ کے آگے پڑے گرمی گرمین تہائی مسجد نبی کا سین کچا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نالین مبارک پہن کے اور صحابہ کرام بھی جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے نماز آپ نے نالین مبارک اتار کے رکھ دیے تو صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار دیے نماز مکمل ہوئی ان سے پوچھا ماں کم اللہ کم اور تم نے جوتے کیوں اتارے جوتے کرتے رہی نہال علی ہم نے آپ کو نالین مبارک اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے آپ نے فرمایا بانی فی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے یہ بتایا کہ نالین مبارک کے نیچے کوئی ناپسندیدہ چیز لگی ہوئی ہے میں نے تو اس لیے نالین اتارے تھے تم جوتے اتارنے سے پہلے وجہ تو پوچھ ل لیتے زبانیں تو خاموش ہیں لیکن زبان حال سے یہ عرض کر رہے تھے اللہ کے رسول اگر وجہ پوچھ کے عمل کرتے ایمان کیسا ہوتا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو کہہ دیں اس پہ آمن نہ و نہ کہا جائے اس پہ ایمان لایا جائے فرمائی کو ایمان والوں کی ہاتھ شان تو یہ ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو پھر چونکہ چنانچے اگرچہ مگرچہ سے کام نہیں لیتے بلکہ کہتے ہم نے سن لیا صرف سنا ہی نہیں بلکہ اپنا بھی لیا اللہ فرماتے ہیں اب مل مفل یہی لوگ کامیا صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا پیغام بھی یہی ہے اور اہل حدیث کی اب دعوت بھی یہی ہے کہ راج اللہ کا اور رواج رسول اللہ کا قرآن اللہ کا اور حدیث رسول اللہ کی ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان یہی سرات مستقیب یہی جنت کی طرف جانے کا اور ناشتہ ہے ہم دعوت بھی اسی کی دیتے اور دعا بھی اللہ سے یہی کرتے ہیں نہ ہم سیموزر خدا تو اسے مال و دولت کی درخواست نہیں کرتے تو مالا مال کیا ہوا ہے تجھ سے دعا مانگتے ہیں محمد کے در کی قضا مانگتے ہیں اللہ وہاں سے جو فیصلے ہوئے فیصلوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما جب محبت کا دعوی کرتے ہیں تو پھر عمل سے اس دعوے کو سچا بھی ثابت کرتے ہیں نہ ہم سیم و ذرے خدا مانگتے ہیں نہ ہس شوکت نما مانگتے ہیں فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں محمد کے در کی قضا مانگتے ہیں کوئی اپنی غربت پہ رہتا ہے پرنم کسی کو تلب جاو عصمت کی ہر دم کوئی مائل شان و ما شوکت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں لوگوں کی نسبتیں مختلف بستیوں اور ہستیوں کی طرف ہمیں ہستی ملی تو مدینے والے کی اور بستی ملی تو مدینے کی کوئی اپنی غربت پہ رہتا ہے پورنم کسی کو طلب جا ہوسمت کی ہر دم کوئی مائل شان و شوکت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں اور کوئی جانے کیا ہم کیا مانگتے ہیں خدا سے حبیب خدا مانگتے ہیں اللہ جب نے اپنا رسول ہمیں عطا کر دیا آپ سے وابستہ فرما دیا آپ کا کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرما دی تو پھر اللہ اپنے رسول کے رواج کو آپ کے طریقے کو آپ کی سنت کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرما اور جب کوئی اللہ کے راج کو رسول کے رواج کو مانتا ہے اللہ کے قرآن کو اور نبی کی حدیث کو مانتا ہے اپنی زندگی کا نسب الحر بنا لیتا ہے آسمانوں والا رب یہ اعلان کرتا ہے فرمائے میں اولا المفلحون اب میں آسمانوں والا رب یہ اعلان کر رہا ہوں لوگ کامیاب اور کام کیا کامیابی کامیابی کے بدلے میں روپیہ پیسہ ملے گا درم و دینار ملے گا بینک بیلنس ملے گا کاریں ملیں گی وزارتیں صدارتیں ملیں گی نہیں میرے یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں کامیابی کا معیار اللہ کے نزدیک اب بہت اونچا ہے اب وہ معیار کیا ہے فرمایا میں اللہ و رسول اولا کمالہ نبینا و صدیقینا و شہادا و سال و وہ سنا افی کا جس نے اللہ رس کے رسول کیتا کا میں اللہ کے قرآن کو تھاما دوسرے میں نبی کی حدیث کو تھاما قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا نسب العین بنا لیا اللہ کے رات کو مان لیا رسول کے رواج کو اپنا لیا یہ لوگ موت کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ کیا ہی اچھے یہ رفیق ہے اللہ کے راج نبی کے رواج کو اپنانے والا قرآن و سنت کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنے والا آج جنت میں جائے گا اسے رفاقت ملے گی حضرت ابو بکر صدیق کی ملے گی رفاقت ملے گی حضرت عمر فاروق کی ملے گی رفاقت ملے گی حضرت عثمان غنی کی ملے گی رفاقت ملے گی حضرت علی مرتضہ کی ملے گی رفاقت ملے گی تنہا زبیر کی ملے گی رفاقت ملے گی انسو فلال کی ملے گی رفاقت ملے گی صحیب و خبہب کی ملے گی رفاقت ملے گی حسن و حسین کی ملے گی رضوان اللہ علیہم اجمائین اللہ کے راج کو ماننے والا رسول کے رواج کو اپنانے والا اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ابراہیم کلیل اللہ کا ملے گا ساتھ ملے گا اسماعیل ذبی اللہ کا ملے گا ساتھ ملے گا نو ساکلی اللہ کا ملے گا ساتھ ملے گا ایسارو اللہ کا ملے گا اور ساتھ ملے گا تو محمد ال رسول اللہ کا ملے گا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے رسول سے پیار کرنے آپ کے رواج کو اپنانے آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اور جب ہم اس دنیا فانی کو خیر بات کہہ کے اگلے جہان چلے جائیں تو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے قدموں میں جگاتا فرما دینا آمین وآخر و آخر الحمد للہ رب اللہ